اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَا بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ فرشتوں کو عورتوں کا نام دیتے ہیں مشرقین مکہ جو باس باد الموت اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں آیت اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہتے ہیں جس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے اس لیے کہ نہ انہوں نے انہیں دیکھا اور نہ جانا ہے اور نہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی خبر آئی ہے یہ بات انہوں نے محض اپنے وہم و گمان اور جہالت و گمراہی کی بنیاد پر کہی ہے اور معلوم ہے کہ حقیقت کا ادراک وہم و گمان کے ذریعے نہیں بلکہ یقین و دلائل کے ذریعے کیا جاتا ہے